السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باہر باہر کیا حال ہے آپ سب کا محمد ونسلی اللہ رسول الکریم اما بعد فعوز باللہ من شیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخلی صدری و یسرلی امری وحل العقد من لسانی فہو قولی طب نبی پڑھنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا اب تک اب تک جو پڑھا پہلے مصیبت سمجھ کے دودھ پیتے ہوں گے کہ گھر والے پتہ نہیں کیوں مجبور کرتے ہیں دودھ سے بو آتی ہے اچھا نہیں لگتا پینے کو دل نہیں چاہتا مگر اصرار کیا جاتا ہے ابھی تو آپ کو صرف اچھا لگنے لگا لیکن جب آپ انشاءاللہ شاء بنیں گی تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ اس کی جسم کو کتنی ضرورت ہے جب بچہ پیٹ میں پلتا ہے یا بچہ دودھ پیتا ہے تو اس وقت دودھ پی کے جو کیفیت ہوتی ہے اس کے فوری فوری اثرات پتہ چلتے ہیں اور نہ پی کے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی کمزوری اور نکاہت کا احساس ہوتا ہے اور ماؤں کا دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ خود دودھ نہیں پیتی اور جو مائیں اپنے بچوں کو خود اپنا دودھ پلاتی ہیں ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت ان کی نیچرلی زیادہ ہوتی ہے گروتھ اچھی ہوتی ہے ذہانت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ایک انسان کا دودھ جانور کے دودھ سے بہرحال بہت بہتر ہے اور جس بھی جانور کا آپ دودھ پیتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ اثرات آپ محسوس کرتے ہیں تو اگر ماں کا دودھ ہو تو وہ سب سے عمدہ غذا ہے بچے کے لیے بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے بڑا سکون ہے جو مائیں بچوں کو فیڈر پلاتی ہیں یا دوسرے دودھ پر پالتی ہیں یا نانا خواصہ کسی ماں کی ڈیتھ ہو جائے اور بچہ بغیر ماں کے پالنا پڑے تو بہت مشکل پیش آتی ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کے دودھ گرم کر, کر کے سردیوں کی راتوں میں اور پلانا اور پھر صبح اٹھ کے فیڈر دھونے اور تردد کرنا ہے ماں کا دودھ تو ہے कुछ भी نہیں کرنا پڑتا بچہ آپ نے ایک سیکنڈ میں بچے کو خوراک دے دی تو بہت سی حیصل سے بچ جاتے ہیں خیر آج ہم پڑھتے ہیں فصل نمبر تیئیس سے صحیحین میں حدیث عطا بن ابی رباہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں میں نے کہا ہاں تو ابن عباس نے فرمایا یہ سیاہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے سورا کا مرض ہے سورا کہتے ہیں مرگی کو اپلیپسی اور رسوا ہو جاتی ہوں یعنی نیکڈ ننگی ہو جاتی ہوں آپ دعا کر دیجئے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو اس بیماری پر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے اور اگر چاہو تو دعا کر دوں تاکہ تم کو آفیت ہو جائے یعنی صحت مند ہو جاؤ دونوں میں سے کوئی ایک چیز چوز کر لو تو اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی پھر اس نے کہا کہ میں رسوا ہو جاتی ہوں یعنی نیکڈ ہو جاتی ہوں تو آپ دعا کر دیجئے کہ میں رسوا نہ ہوں تو آپ نے دعا فرمائی تاکہ اس کو ایسی حالت میں فٹس نہ پڑے کہ جب کہ وہ برہ نہ ہو تو آپ نے اس کے لیے یہ دعا کر دی ہو سکتا ہے کہ یہ ایکچول مرغی کا مرض ہو اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے جو شیطانی یا جناتی اثرات ہوتے ہیں آصب جس کو بولا جاتا ہے آصب کے اثرات ہوں تو دونوں میں کیفیت سیم ہوتی ہے کچھ شیطانی اثرات ایسے ہوتے ہیں جس میں شکل مرغی کی سی ظاہر ہوتی ہے اور مرغی ایک خاص مرض ہے جس میں انسان کے ہوش و حواس نہیں رہتے اور اچانک فینٹ ہو کے گر جاتا ہے انسان اور پھر بعض اوقات اس کے سر کو جھٹکے لگتے ہیں اور ساتھ منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے آنکھیں الٹ جاتی ہیں جسم اکڑ جاتا ہے اور کچھ دیر یہ کیفیت رہتی ہے اس کے بعد جب ہوش آتا بھی ہے تو جسم بہت ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے تھکا ہوا محسوس کرتا ہے مریض تو کانشیس نہیں رہتا مریض کو کچھ یاد نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں نیند کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے چلتے پھرتے ہو سکتا ہے ڈرائیو کرتے ہو سکتا ہے اسی لیے ایسے لوگوں کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دی جاتی کسی بھی سواری پر اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی چاہے وہ سائیکل ہو یا موٹر سائیکل ہو کوئی بھی کیونکہ کسی بھی وقت فٹ آ سکتا ہے سیڑھیوں پر اکیلا جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ایسے مریض کو کہ کیا خبر آخری سیڑھی پر قدم رکھتے وقت یا درمیان میں فٹ پڑے اور انسان لڑکتا ہوا نیچے آئے اور اسے اور زیادہ دماغی اور جسمانی چوٹیں اس کو پہنچیں تو ایسے شخص کو اکیلا باہر بھی روڈ نہیں کراس کرنی چاہیے کیونکہ کیا خبر کہ روڈ کے درمیان میں آ کے اس کو فٹ پڑے اور اس کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے تو مرگی ایک مرض ہے یہ حرام مغذ کی ایک خاص حالت سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں جو شطانی اثرات پائے جاتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ جب آسب ہوتا ہے کسی کو آسب کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی جن کا انسان کے اوپر قبضہ جما لینا یا حاوی ہو جانا چھا جانا کہ انسان کی اپنے عقل جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے اور وہ اس جن کا اثر اس انسان کے اوپر آ جاتا ہے اور انسان اپنی بات کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا بلکہ دراصل اس کے ذہن کے اوپر جن کا ایک طرح سے قبضہ ہو جاتا ہے جن اس پر چھا جاتا ہے بعض اوقات تو بالکل نارمل حالت میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر آسیب والے کو یہی فٹ پڑتا ہو یہ ضروری نہیں ہے اس لیے میں نے کہا کہ کچھ قسمیں ایسی ہیں یا ایک خاص قسم کے آسیب کا اثر اس صورت میں بھی آتا ہے یا بعض اوقات ایسے لوگوں کو اس قسم کا فٹ پڑ سکتا ہے لیکن بعض اوقات آسیب کا جو اثر ہوتا ہے اس میں انسان نارمل روٹین میں بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی بات بڑی بے ربت ہوتی ہے اس میں کوئی لاجک نہیں ہوتی انسان کی عقل جیسے پیچھے کام کرتی ہے اور انسان اپنے ہوش و حواز سے جیسے بات کرتا ہے سمجھ بوجھ کے وہ چیز نہیں رہتی بلکہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کے اوپر میل جن بھاوی ہے تو کیا ہوتا ہے اس عورت کی آواز مردانہ آواز میں بدل جاتی ہے اور اسی طرح اگر عورت ہی جن ہے یعنی میل جن نہیں ہے تو پھر اس کی آواز تو عورتوں جیسی ہی رہتی ہے لیکن اس کی باتوں میں وہ لاجک نہیں رہتی یا وہ ربط نہیں رہتا جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی عقل اور سمجھ بوجھ بہت کم بنائی ہے ہمارے انسان کے دس سال کے بچے جتنی ایک بڑے سے بڑے جن کی عقل ہوتی ہے اس لیے جنوں سے نہیں گھبرانا چاہیے جنوں کی عقل بہت کم ہے محدود ہے ان کی سمجھ بوجھ اتنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا جنوں کے بارے میں پڑھ کر یا سن کر کو خوف نہیں محسوس کرنا چاہیے وہ ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی اور جو لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں ان پر جن کبھی حاوی نہیں ہو سکتے کیونکہ جو شخص اپنا ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تو جن کو اس کام کے اندر مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کام میں برکت بسم اللہ کی وجہ سے ہوئی کیوں کہ جب آپ مثلاً کھانا کھانے لگتے ہیں تو کیوں حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے کیا شیتان پرے ہٹ جاتا ہے اور آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی اپنے کورس میں کہ جس میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعوت میں تھے تو ایک بچے نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ بھی الٹا تھا اور صحابہ رام نے جیسے ڈسکرائب کیا تو کہتے ہیں کہ ہاتھ بہت لمبا ہو گیا اور مطلب عام تو نہیں سمجھے کہ یہ جن ہو سکتا ہے یا شیطان ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ ہم سے پہلے ہی شیطان منہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کا کھانا اوپن ہوا ہوگا نا یعنی کھانا ڈھکا ہوا نہیں ہوگا اس لیے شیطان نے اپنا حصہ لینے کی کوشش کی تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ اب بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو تاکہ شیطان اس پر ہاتھ نہ مار سکے کیونکہ ہم جب بھی کھانا کھانے لگتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارا ہمزاد ہوتا ہے نا شیطان اس پر آپ کو بلیو ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اس کا ہمزاد شیطان پیدا کیا جاتا ہے ہمزات کیوں بولتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے جس وقت ہماری پیدائش ہوئی تھی ہمارے ساتھ ایک شیطان پیدا ہو گیا اب وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے جو لوگ جادو کرتے ہیں یا نجومی اور عاملوں کے پاس جا کے حساب کتاب معلوم کرتے ہیں ان کا بیسیکلی طریقہ کار کیا ہوتا ہے ان کے قبضے میں جو جن اور شاطین ہوتے ہیں وہ ہمارے حمزات سے ہماری ساری رپورٹیں لے لیتے ہیں سب معلومات لے لیتے ہیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں کیسا گھر ہے کیسا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا کیا حالات ہیں کتنی انکم ہے کہاں کہاں پیسہ رکھا ہے کہاں کہاں چیزیں رکھی ہیں وہ سب ہمارے حمزات سے پوچھ لیتے ہیں اب جب بھی کسی نجومی یا جادوگر کے پاس خواتین جاتی ہیں یا لوگ جاتے ہیں تو ہمارے حمزاد ان کے شیاتین کو وہ ساری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں اس سے وہ ہماری ساری گھر کی باتیں جو ہیں وہ بتانا شروع ہو جاتے ہیں ابھی تم نے یہ کیا تمہارا فلاں دشمن ہے تم یہ کرتے ہو تمہاری یہ انکم ہے تم فلاں جگہ پہ رہتے ہو ان کو شیطان چونکہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ سب بول رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں وا کتنا علم والا بندہ ہے چاہے وہ تھوڑی دیر میں انسان خود بھول جائے وہ جادوگر خود بھول جائے مگر وہ جنوں سے جو ان کو معلومات ملتی ہیں تو جن جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں لیکن چونکہ جادوگر جن طریقوں سے بنتا ہے وہ انتہائی قسم کے خبیص طریقے ہیں اور ناپاک اور نجس اور حرام طریقہ ہے جس کے بعد ایک جادوگر کو جادو کرنا آتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ جادوگر جو ہے اللہ کے کلام پاک پر گندگی پھیلاتا ہے نجاست کرتا ہے پیشاب کرتا ہے اور ایک انسان جب جادوگر بننے کے لیے ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے اور چالیس دن وہ شیطان کو کہتا ہے کہ میں تمہیں خدا مانتا ہوں اور نعوذ باللہ خدا کو وہ خدا نہیں مانتا یعنی یہ ہر روز وہ کلمات کہتا ہے اور چالیس دن کے بعد وہ شیطان اس سے راضی ہوتا ہے اور پھر اس کے قبضے میں کچھ جنات کو کر دیتا ہے جن سے پھر وہ اپنا کام چلاتے ہیں اب کچھ لوگ بظاہر یہ کہہ کر کہ جی ہم روحانی علم کے ماہر ہیں اور ہم جادو کے علم کے ماہر ہیں اور جادو کا بہترین کاٹ اگر آپ پر جادو ہوا ہے تو آپ آئیں ہمارے پاس ہم آپ کو جادو کا توڑ کر کے دیں گے تو کبھی بھی ایسے لوگوں کے پاس کاٹ کرانے کے لیے نہیں جانا چاہیے جس نے جادو کی تصدیق کی یا جادوگر کی تصدیق کی جادو کیا یا اس کی کاٹ کرائی ایسے شخص کا ٹھکانہ آپ سب کو معلوم ہے انجام معلوم ہے تو لہذا ایسے لوگوں کے پاس کبھی جانا بھی نہیں چاہیے یوں سمجھیں کہ آپ اپنے بیماریوں اور خرابیوں کے لیے رجسٹریشن کراتے ہیں اگر ایسے جادوگروں کے پاس تشریف لے جائی جائے ہمارا نام جو ہے ان کے پاس رجسٹر ہو جاتا ہے اور پھر وہ وقتاً فوقتاً ہم کو تنگ کرتے رہتے ہیں زندگی بھر کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ شیطان یا جنات جو ہیں وہ کب اور کیسے ہم تک پہنچتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر پڑے ہوئے کپڑے بازوقات کٹے ہوئے نکلتے ہیں استری کیے ہوئے تے لگے ہوئے کبھی کبھی ڈرائی کلین کیے ہوئے کپڑے جو ٹھیک ٹھاک آپ خود اپنے ہاتھوں سے اندر رکھتے ہیں اور ان کے اندر کبھی خون لگا ہوا دیکھتے ہیں کبھی کٹے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کون آ کے کر جاتا ہے وہ ہمارے ہم سے ہی سارا کام لیتے ہیں پھر اپنے جنات کے ذریعے اور پھر ہمارے حمزات کے ذریعے تو لہذا یہ ایک شروع سے چلا آ رہا ہے طریقہ شیطان ہمیشہ ہمارا دشمن رہا ہے اور رہے گا اس سے چکنا رہنا ہے رحمت اللہ علمی جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا تو وہ کیوں ملا کہ آپ نے اپنے, اپنے اوپر تکلیفیں سہ کے اپنی زندگی میں سے وقت نکال کے اپنی ساری آسائشیں اور آسانیاں قربان کر کے محنت کر کے ہم تک وہ علم پہنچایا جو اللہ نے ان کو دیا اور ہمیں ان تمام مشکلات مصائب اور مصیبتوں سے بچایا اگر ہم ان کے طریقے پر عمل کریں تو پھر ہم بچیں گے نا لیکن انہوں نے ہمارے لیے وہ علم چھوڑ دیا جس سے ہم صراط مستقیم کو آسان بنا سکتے ہیں جنت تک پہنچنے کے راستے کو آسان کر سکتے ہیں یہ اسی طرح ممکن ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں طریقہ علاج ان کا اپنائیں جو باتیں وہ ہم کو بتا گئے ہیں ان پر ہم صدقے کے دل سے ایمان لائیں یقین رکھیں اور پھر ان کو اپنائیں اور دیکھیں جب بھی ایک شیطانی علم ایک روحانی علم سے ٹکراتا ہے تو فتح ہمیشہ روحانی علم کی ہوتی ہے روحانی علم کون سا ہوتا ہے جو قرآن اور سنت سے ہمیں ملتا ہے اور شیطانی علم کون سا ہے جو جنات جادوگر اور شاطین نے مل کر تشکیل دیا ہے جتنا علم ان کے پاس ہے آپ یہ دیکھیں اگر اللہ تعالی نے انسان کو اتنی عقل دی ہے اور شیطان اور جن جو ہیں وہ دس سالہ بچے کے برابر اگر عقل رکھتے ہیں تو کیا ہمارے اندر ذہین اور فتیم اور بہترین لوگ جو ہیں کیا وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کے اس علم کا جواب دے سکیں جبکہ ہمارے پاس تو اتنی عمدہ کلام ہے اللہ کا کلام جس کا کوئی کلام موازنہ نہیں کر سکتا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں اللہ کے کلام قرآن پاک کا اللہ تعالی نے تو چیلنج کیا ہے کہ کوئی ہے جو ایسی صورت بنا کے لا سکتا ہوں ایک آیت نہیں بنا کر لا سکتے پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے آج سے چودہ سو سال پہلے سے آج تک کوئی اس طرح کا کلام نہیں بنا سکا اور جس نے کوشش کی وہ زریل و خوار ہوا تو اس لیے ہمارے پاس تو وہ پاک اور پاورفل کلام ہے جس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا جبکہ جادو کا توڑ ہو جاتا ہے شیطانی عمل کا توڑ ہو جاتا ہے شیطان سے پہنچنے والی بیماریوں کا ہم جواب دے سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس سے پیدا شدہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو اس لیے ان چیزوں سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے عموماً ہم میں سے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کا عقیدہ اور ایمان کمزور ہوتا ہے لیکن جن کا اللہ پر ایمان ہو کہ میرے ساتھ تو وہ ہستی ہے میں تو اس ہستی پر ایمان رکھتی ہوں جو اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے جو ہم سب کو رزق دینے والا ہے جو ہم سب کو پالنے والا ہے جو اس ساری کائنات کو مینٹین رکھے ہوئے ہے جو ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے تو کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہوئے یہ یقین نہیں کریں گے کہ ہم اس کے کلام سے سہارا لیں اور ہم نہ جائیں کسی ایسے نجومی اور عامل اور جادوگر کے پاس کہ جس کے پاس جا کر ہمارے سارے امال ضائع ہو جائیں تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں اور اگر ان کیس اگر خدا نہ نخواستہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی اس سے پہلے اگر آپ میں سے کسی سے یہ غلطی ہو چکی کہ کسی نجومی کے پاس گئے ہاتھ دکھانے کے لیے یا کسی عامل کے پاس گئے یا کسی جادوگر کے پاس گئے تو اب ہو سکتا اللہ تعالی ناراض ہو تو سب سے پہلے اس چیز کو برا محسوس کریں اور شرمندگی محسوس کریں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اگر آپ میں سے الحمدللہ اگر کوئی بھی نہیں گیا تو ہو سکتا ہے فیملی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو آپ کے آس پڑوس میں آپ کے دوستوں میں سے آپ کے عزیز وقارب میں سے ہر ایک کی جان پہچان میں ضرور کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ غلطی کی ہوگی ان کو یہ سب باتیں بتائیں تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بھی بچ سکیں اور دنیا کے عذاب سے بھی بچ سکیں کیونکہ اب جن جادوگروں کے پاس ان کا نام رجسٹر ہو گیا ہے جو بار بار ان پر حملہ کریں گے اب تاکہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی حفاظت بھی فرمائے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوں توبہ کریں استغفار کریں یا اللہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یہ مجھے معاف فرما دے تو میں آئندہ یہ کام کبھی نہیں کروں گی آپ کی جان پہچان میں جتنے لوگ ہیں اب آپ کے پاس اگر اس چیز کا علم آیا تو ان کا حق بنتا ہے اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان تک اس میسج کو پہنچائیں کہ جو غلطی اب تک ہوئی اس کی توبہ کریں اور اس ہستی سے مدد مانگیں جو سب کی مدد کر سکتی ہے دیکھیں ایک شیطان ایک جادوگر کسی کی کتنی مدد کر سکتا ہے ایک ہی کی کرے گا نا جو اس کے پاس جائے گا اور جو باقی ساری مخلوق ہے ان کے بارے میں اس کے کوئی پاور نہیں ہے بہت محدود ہے اور اگر اثر ہو بھی گیا تو اثر بہت آسانی سے جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو کیا اثر زائل ہوا تھا پھر کس چیز سے ہوا تھا اثر زائل موزاتین کس میں ہے قرآن میں تو پھر اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے رسول اللہ کی سنت پھر کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے یا انہوں نے جو اعمال کیے انہوں نے جس طریقے سے اپنا جادو کا اثر توڑا اور اللہ نے ان کی مدد کی تو ہم بھی وہی طریقہ اپنائے تاکہ اللہ ہماری مدد کرے موزاتین میں ہے کیا ہم کس سے پناہ مانگتے ہیں شیطان سے پناہ مانگتے ہیں کس کی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے کل آبناس ملک اناس الاس الناس، من وسواسل خنس خناس کو منل جنتی واس جنوں سے بھی اور انسان انسان بھی شیطان ہوتے بس انسان بھی شیطان ہوتے وہ شیطان جنہوں نے جنوں سے مدد مانگ کر انسانوں کے خلاف ایک محاذ قائم کر رکھا ہے تو اس لیے فرمایا جنوں سے بھی اور ایسے انسانوں سے بھی جو جنوں اور شیطانوں کے راستے پر چل پڑے ہیں ہم ان سب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو جب ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے تو کیا وہ مدد نہیں فرمائے گا کرے گا نا مدد یہ تو وہ رب ہے جو ہماری اشا سے بھی قریب ہے جو ہمارے دل میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے جو ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے جو ہماری ہر مجبوری اور کوئی جانتا ہے جو ہماری ہر طرح سے مدد کر سکتا ہے جب ہمارا یہ ایمان ہوگا تو پھر کیوں نہ ہمارا رب ہماری مدد کرے گا اس یقین کے ساتھ اس سے دعا مانگے تو پھر وہ مدد کرتا ہے اگر ہم اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے تو پھر وہ کیسے مدد کرے گا جب ہم نے اس یقین سے اس سے دعا ہی نہیں مانگی کہ ہاں وہ مدد کر سکتا ہے ہاں وہ سن رہا ہے ہاں وہ مدد کرے گا وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا میں اس کو مانتی ہوں میں اس پر ایمان لائی ہوں میں اس کے حکموں پر عمل کرتی ہوں میں تو اسی کی بندی ہوں وہی وہ میرا رب ہے پھر وہ آتا ہے آپ کی مدد کرنے جب یہ یقین آتا ہے تو پھر وہ مدد کرتا ہے اور اگر یہ یقین نہیں آپ ڈاما ڈول ہیں شک میں ہیں پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا میں تو اپنے آپ کو اچھا نہیں محسوس کرتی مجھ پر تو ایسے لگتا ہے کوئی شیطانی اثر ہو گیا ہے کوئی شاید جادو کسی نے کر دیا ہے اب پتا نہیں میرا کیا بنے گا میں خود پڑھوں یا کسی کے پاس جاؤں بھئی اللہ کی کلام ہے جتنا درد آپ کو ہے جتنی تکلیف آپ کو ہے جتنے یقین اور ایمان سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں کوئی اور آپ کے لیے مانگ سکتا ہے آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہو چاہے اپنے پیپر میں پاس ہونے کے لیے دعا کرنی ہو فرض کریں وقت کم ہے پڑھائی بہت زیادہ ہے ٹائم نہیں مل رہا گھر کی روٹین سے آنا جانا پڑھنا کیسے کروں تو آپ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے بہت اچھے طریقے سے یہ سارا یاد بھی کرا اور پھر مجھے امتحان میں کامیابی بھی عطا فرما تو جیسی دعا آپ مانگ سکتے ہیں اپنے لیے کوئی اور آپ کے لیے مانگ سکتا ہے یا آپ کسی کے لیے ایسے مانگ سکتے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے دم بھی تو خود ہی کرنا چاہیے نا جو دم آپ خود کر سکتے ہیں کوئی اور کر سکتا ہے تو اس لیے سب سے پہلی چیز اس علاج میں یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور پورے یقین اور ایمان سے دعا کریں اس کو موجود سمجھیں صرف دعا کے وقت موجود نہ سمجھے ہر وقت ہی موجود سمجھیں آپ گھر سے یہاں تک پہنچے ہیں یہاں سے گھر جائیں گے یہاں جتنی دیر بیٹھے ہیں آپ واش روم جاتے ہیں واش روم سے واپس آتے ہیں وضو کر رہے ہیں پانی پی رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں چل رہے ہیں ہر حال میں پیپر کر رہے ہیں اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں آپ گھر میں جا کے سبق یاد کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کریں کہ وہ موجود ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے صحابہ کرام کیا کرتے تھے تسمہ بھی ٹوٹتا تھا جوتی کا تو اللہ سے دعا مانگتے یا اللہ اب اس کا مجھے بہترین عطا فرما اب تسمہ تو نہیں دینا ہے وہ ایسا کیوں کرتے تھے کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتے تھے اور اس بات پر یقین تھا کہ جو مدد میرا رب کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا سورس تو انسان ہی بنتے ہیں وسیلہ انسان ہی بنتے ہیں لیکن سورس پیدا کرنے والا کون ہے مسبب الصواب کون ہے اللہ, اللہ, تعالی. اللہ تعالیٰ تو پھر پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے سنت کا علاج اپنانے کے لیے اپنی اصلاح چاہیے اصل میں کہ ہم اپنے دل سے وہ گندگیاں دور کریں وہ نجاستیں دور کریں وہ شک دور کریں وہ شک کی بیماری کا پہلے علاج کریں کہ جو ہمارے دلوں میں پیبست ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس میں ہم ٹھیک بھی ہوں گے کہ نہیں یہ شک کبھی نہ آنے دیں انشاءاللہ جب یہ شک دور ہو گیا تو آپ کی ساری روحانی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی کیوں جب آپ ایک دفعہ بھی صبح کے وقت آپ ہر روز صبح شام کی دعائیں مانگتے ہیں نا مگر آپ نے اس سے پہلے اس ایمان اور یقین سے نہیں مانگی ہوں گی کہ ہاں واقعی یہ تو وہ رب ہے جو جنوں کو پیدا کرنے والا انسانوں کو پیدا کرنے والا ہم سب کو پالنے والا مجھ سے اتنا قریب اور میں اس پر ایمان رکھتی ہوں میں اسی کے لیے پیدا ہوئی ہوں اس کی اطاعت کے لیے پیدا ہوئی ہوں اور اس کو خوش کرنے کے لیے آئی ہوں دنیا میں راضی کرنے کے لیے آئی ہوں تاکہ جب میں مروں تو مجھے راضی ہو کر جنت میں بہترین اعلیٰ مقام عطا فرمائے تو یہ میرا وہ رب ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ہے اس یقین سے جب آپ دعا مانگیں گی کہ جب میں اپنے رب سے دعا مانگ رہی ہوں اور وہ میری دعا کو سن رہا ہے تو وہ ضرور پوری کرے گا تو کیا وہ دعا نہیں قبول کرے گا آپ نے وہ حدیث بھی پڑی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن بندہ اپنے اسباب کو استعمال کر کے اپنی پوری کوششیں کر کے پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے اور کہتے یا اللہ اب میرا کام کر دے اور پھر اللہ پہ توکل کر لیتا ہے کہ اب وہ ضرور کر دے گا کا کام تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے بارے میں کہتا ہے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہ اس شخص نے مجھ پر اتنا تبکل کیا ہے اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کا کام نہ کروں پڑھا آپ نے کہ نہیں ابھی, ابھی نہیں پڑھا کہ جب کوئی شخص اپنے سارے اسباب مہیا کرتا ہے اس ان کو اپنے عمل میں لاتا ہے ان سب کاموں کو پوری طرح سے خلوص نیت سے اور پوری کوشش سے کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے آپ مثلا حج پہ جانا ہے حج کی تیاری ہے کوشش ہے مگر ایپلیکیشن دے دی ہے کوئی پتہ نہیں آپ کا نام آئے یا نہ آئے تو آپ اپنے ایپلیکیشن فارم فل کرتے ہیں فیس جمع کراتے ہیں دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اپنے گھر لے جا مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے تو آپ سب کچھ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے پاس تیرا ہی سہارا ہے میں تیرے گھر جانا چاہتی ہوں تو مجھے اپنا مہمان بنا اور پھر اللہ پہ توکل کر کے آپ چھوڑ دیتے ہیں اب آپ کو نہیں معلوم آپ کا نام آنا ہے نہیں آنا آپ کا کیا خیال ہے جب آپ اتنے یقین سے اللہ سے دعا کر کے سارے کام مکمل کر کے دعا کریں گے تو پھر کیا اللہ دعا قبول نہیں کرے گا اب ایک وہ شخص ہے جو نہ اپلیکیشن فارم فل کرتا ہے نہ فیس جمع کراتا ہے نہ بکنگ کراتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا اور پھر کہتا یا اللہ مجھے حج پہ لے جا تو پھر آپ کا کیا خیال ہے یہ ایسے شخص کی دعا قبول ہو سکتی ہے مطلب سارے باقی کام بھی تو کرنے چاہیے نا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ہم یا اللہ تمہیں روٹی کھلا دے آج دوپہر کا کھانا میں نہیں بناتی یا مجھے کھانا بھی کھلا دے تو کیا ایسا ہو سکتا کچھ کرنا بھی تو پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا دنیا کے اسباب کو استعمال کر کے پھر اللہ توکل کریں تو آپ کو اللہ تعالی بہترین اس کا نتیجہ دے گا انشاءاللہ شاء اور بھی دے گا اللہ پر توکل کرنے کا ازر بھی ہے اور توقع کرنے کا فائدہ بھی ہے کہ پھر وہ مدد بھی کرتا ہے وہ دعا بھی قبول کرتا ہے تو مرغی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جو جنات یا آسیب کے زیر اثر کچھ لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے وہ مرغی سے ملتی جلتی ہے اور مرغی خود جو ایک مرض ہے اس میں جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مریض جو ہے وہ انکانشیس ہوتا ہے اور فٹ کی صورت میں گر پڑتا ہے اور پھر سینسلس ہو جاتا ہے منہ سے پانی آتا ہے یہ جھاگ آتی ہے آنکھیں پتھرا جاتی ہیں یہ ساری کیفیات ہوتی تو ایسے میں دو طریقے علاج ہیں ایک تو یہ کہ اگر واقعی مرگی ہے تو اس کے لیے دوا بھی کی جاتی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ تین سال کی دوا کھا کر بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں تین سال علاج کر کے لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بیس بیس سال بھی علاج کرتے رہتے ہیں مگر ان کی مرگی ختم نہیں ہوتی تو اٹ مینز کہ وہ فزیکل مرگی ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا پرابلم بھی ہے تو جب تک مرگی کا مریض ساتھ میں دعا نہیں کرتا دم کا سارا نہیں لیتا اس وقت تک مرگی مکمل طور پر نہیں جاتی اور اگر پھر بھی نہیں جاتی تو اس کا مطلب ہے اللہ کا حکم نہیں اللہ نے اس کے نصیب میں جنت لکھ رکھی ہے جس وجہ سے اس کی یہ بیماری ختم نہیں ہوتی تو اس پر پھر صبر کرنا چاہیے اور یہی اصول ساری بیماریوں کا ہے چاہے ایک بخار ہی ہے آپ دیکھیں عام طور پر لوگ دو سے چار دن میں بخار میں بالکل ریکور کر جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹائیفائڈ بخار کبھی ہفتے بعد دو ہفتے بعد تین ہفتے بعد یا چالیس دن بعد کچھ لوگوں کا چلا جاتا ہے مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دو دو سال سے بخار ہوتا ہے نائنٹی نائن پہ رہتا ہے ان کا ٹیمپریچر کبھی ہنڈریڈ پہ چلا جاتا ہے کبھی نائنٹی نائن کبھی پوائنٹ دو پوائنٹ اوپر اب اس کی کیا وجہ ہے وہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتے اس لیے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں حالانکہ وہ ہر طرح کا طریقے علاج آزما چکے ہوتے ہیں تو ہمیشہ بیماری کوئی بھی ہو مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میری اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرے گا اور بخار کے دوران گنا ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں پتے تو جب بیماری یا تکلیف یا بخار یا چوٹ یا مصیبت ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے تو پھر اس پر کڑنا نہیں چاہیے افسوس نہیں کرنا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم علاج نہ کریں ہم علاج بھی کریں گے ہم دعا بھی کریں گے دم بھی کریں گے سب کچھ کریں گے حفاظت بھی کریں گے اپنی صحت کی ہر چیز کا اہتمام بھی کریں گے اس کے باوجود بھی اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر صبر کریں گے کیونکہ ہر تکلیف اللہ کی طرف سے ہے وہی وہ اس کو دور کرنے والا ہے کوئی اور دور نہیں کر سکتا اس لیے کوئی بھی تکلیف ہو تو سب سے پہلے دعا کا سہارا لیں آپ اس چیپٹر کو خود ضرور پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرگی اور آسب کو ایک جیسی بیماری کیوں کہا گیا ہے اور اس کی کیفیات کہاں کہاں سے ملتی جلتی ہیں اور دونوں کے لیے طریقہ علاج ایک کیسے ہو سکتا ہے یا مختلف کیسے ہو سکتا ہے یا آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا اس کے علاج میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ آیتل الکرسی ہے موازتین ہے اور موزاتین اور آئتل الکرسی کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کیا جاتا ہے اور دم کر کے سر سے شروع کر کے پاؤں تک اپنے جسم پر مسا کیا جاتا ہے صبح اور شام آپ دیکھیں آپ آئتل کرسی بھی روزانہ پڑھتے ہیں صبح شام بلکہ ہر نماز کے بعد یقیناً پڑھتے ہوں گے کیونکہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ جو ہر فرض کے بعد آیت السی پڑتا ہے اس کے اور جنت میں موت حائل ہے تو وہ بھی آپ پڑھتے ہوں گے لیکن اب آپ صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں ان میں آئتل کرسی اور موازین کے ساتھ ایک کام کا اضافہ کر لیں وہ یہ کہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر ہاتھ پھیریں پہلے سامنے سے اور پھر دوبارہ سر کی پچھلی طرف سے ہاتھ پھیرنا شروع کریں گردن کمر ہپس اور ٹانگے اور پاؤں تک پھر جسم کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیر کے بازو پر بھی ہاتھ پھیریں اپنے جسم کا کوئی حصہ بھولے نہیں اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ باتھ روم جائیں تو باتھ روم جانے کی دعا پڑھ کر جائیں اللہ عاؤ بکمن من اصول الخبائش تو کبھی آپ کو کوئی جن نظر آیا وہاں پر چاہے آپ نے دعا پڑی ہو یا نہ کیونکہ ہمیں وہ نظر آتی ہی نہیں لیکن ہوتے ہیں باتھ میں ہوتے ہیں جو شخص دعا پڑ کے جاتا ہے اس کی دعا سنتے ہی وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں اندر نہیں رہتے کیوں اللہ نے اس کی دعا سنی جنور جنوں سے بچاؤ کے لئے ان سے پناہ کے لیے اللہ سے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہے اور جو لوگ بغیر دعا کے بے دھڑک چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ کئی پرابلم سننے میں آتے آپ کی تو ہو سکتا ہے اتنی پبلک ڈیلنگ نہ ہو آپ کو اندازہ نہ ہو ہمارے چونکہ لوگوں سے ملنا جلنا رہتا ہے اور مسائل سامنے آتے رہتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ جو بغیر دعا پڑے باتھ روم گئے ان کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے میرے پاس ایک بچی آتی تھی علاج کے لیے اب تو ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے سولہ سال کی بچی تھی فورسز میں ان کے والد تھے اور اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی بچی بڑی خوبصورت تھی تین بہنیں تھیں جیسی وہ باتھ روم جاتی تھی تو چیخے مار کے باہر نکلتی تھی اب اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کوئی دعا بھی ہوتی ہے باتھ روم جاتے وقت پڑھنے کی کیونکہ گھر میں پردے وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں تھا سر کبھی ڈھانکا نہیں تھا ناخن بھی اچھے خاصے بڑے رکھے ہوتے نیل پالش لگی ہوئی اور خوشبو بھی ہر وقت لگا کے رکھنا اور باہر جیسے مارکیٹ میں بھی جانا تو اسی طریقے سے گھر میں ہیں تو اسی طرح شام کو نکل گئے صبح کو نکل گئے مکرو اوقات بھی تو ہے نا بازار جانے کے تو شام کے وقت خاص طور پر اگر بغیر اوڑھے خوشبو لگا کے بال ننگے ناخن لمبے تو اس طریقے سے جب باہر نکلتی ہیں خواتین تو اس میں ان جنوں کے اثرات کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع فرمایا شام کے وقت باہر نکلنے سے کہ اپنے بچوں کو بھی روکو خود بھی اور بچوں کو بھی روکو کیونکہ شام کے وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں اور جب شیاطین پھیلتے ہیں تو پھر وہ حملہ بھی کرتے ہیں کیونکہ شیطان ہے انسان کا دشمن اب وہ جو لڑکی تھی باتھ روم جاتی تو چیخیں مارتی جب واپس آتی تو کہتی مجھے درد ہو رہا ہے نا مجھے کوئی مارتا ہے تو کہتی تھی پہلے ماں باپ نے سمجھے ایسی بچی ہے ہمیں نا شاید مزاق کر رہی ہے ہم سے لیکن جب واپس آنا اس میں شیورنگ ہو رہی ہو اس کو اور پھر ان کو یقین آ ماں باپ نے دیکھا تو باقاعدہ ناخنوں کے اس کے نشان ہوتے تھے جسم کے اوپر یعنی اچھی بھلی بچی اندر جاتی ہے تو جیسے سلیو لیس پہنی ہو تو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے تو باقاعدہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی ناخن مار کے اس کو چھیلا ہوا خون نکل رہا ہوتا تھا تازہ تازہ تو پھر ان کو یقین آیا پھر اس کے پیرنٹس آئے میرے پاس انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ کوئی ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں روحانی علاج کریں تو کون سا کریں کس کے پاس جائیں یا کیا پڑھیں کہنے لگے ہم پہلے سمجھے اس کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو گیا باتھ روم سے شاید کوئی فوبیا ہو گیا لیکن جب ہم نے اس کا خون نکلتے دیکھا ہے تو اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی بات ہے اور اس کا والد کہنے لگا میں تو آج تک جنوں کو کچھ سمجھتا بھی نہیں تھا کہ جن بھی کوئی چیز ہے یا ان کا اتنا عمل دخل ہو سکتے انسانی زندگی میں پھر میں نے ان کو دعائیں بتائیں یہ موزتین اور آئے تل اور اس کو باتھ روم جانے کی دعا بتائی اللہ معنی آؤزوبی کمن الخب وسی و جب وہ دعا پڑھ کے جانا شروع ہوئی صبح و شام اس نے اپنے اوپر دم کرنا شروع کیا تو اب باتھ روم وہ آرام سے جانے لگی پھر ہومیوپیتھک میں کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو خوف کے لیے ہوتی ہیں انسان کا خوف دور کر دیتی ہیں چاہے وہ سٹیج پہ جا کر بولنے کا خوف ہو چاہے وہ گیدرنگ میں جانے کا خوف ہو چاہے اگزام فیئر ہو ایگزام فیئر ہوتا ہے ایگزام سے پہلے انسان نروس ہو رہا ہوتا ہے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں کانشس ہو رہا ہوتا ہے یا اندھیرے کا خوف ہو یا بجلی کی گرج چمک کا خوف ہو یا روڈ کراس کرنے کا خوف ہو مطلب کتنے قسم کے خوف ہوتے ہیں نا فوبیاز جیسے چھپکلی کا خوف ہو تو ان سب کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے میں نے اس کو وہ میڈیسن بھی ساتھ میں دی تو الحمد للہ وہ پہلے تو باتھ روم بہت ریلیکس ہو کے جانے لگی اور پھر کچھ دنوں بعد اس نے کہا کہ ایک بابا الماری سے نکلتا ہے اور پھر وہ مجھے مطلب مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اب کسی کو وہ بابا نظر نہیں آتا تھا پھر اس نے کہا کہ میرے اوپر چڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو چھت سے اوپر اس کا سر جا رہا ہوتا ہے تو اب وہ اتنی بولڈ ہو گئی کہتی اب جب بابا آتا ہے تو میں اس کو دھکا دے دیتی ہوں جسٹ میں سولہ سال کی بچی یعنی اس کے ذہن سے بالکل جنوں کا اثر جب ختم ہو گیا خوف تو اس نے ایک طرح سے سٹینڈ لیا ساتھ دعائیں پڑی ساتھ علاج کیا اپنے اوپر دم کیا اور خوف جب اس کا دور ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ڈرتی بھی نہیں ہے مجھ سے بے فائدہ تو وہ اس گھر سے چلا گیا یعنی اس کو ایکچوئل اس کو فیل ہونے لگا ایک تو تھا نا پہلے ڈرتی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے ادھر مارتا ہے کوئی ہے جو مجھے مارتا نظر نہیں آتا تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک انسانی شکل میں اس کو نظر آنے لگا اور پھر وہ اس کو دھکے بھی دے دیا کرتی تھی اور آہستہ آہستہ وہ الحمدللہ بالکل اس سے خود ایک سولہ سالہ بچی نے اپنا علاج کیا اسی دم اور دعا سے یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے کہ آپ تو 16 سال سے زیادہ ہیں ایج میں آپ خود اپنا کر سکتی ہیں اگر آپ کے گھر میں کسی بچے کے ساتھ کسی بڑے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کا بھی علاج کر سکتی ہیں اس میں کوئی حرض نہیں اگر آپ خود صبح شام کی دعائیں پڑھ کے اور نماز کی پابندی کرنے والی ہیں اللہ پر یقین رکھنے والی ہیں تو آپ کو کسی دم سے انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور کبھی بھی جنوں سے آپ ڈریں گی نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اس کے دل سے سارے ڈر دور ہو جاتے ہیں اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر سارے چیزیں اپنا اثر دکھانے لگتی ہیں اور پھر بہت سے چیزوں کا خوف جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں سمانے لگتا ہی. صرف اللہ سے ڈریں اور آج کے بعد کبھی شیطان سے نہ ڈریں شیطان ہم سے کمتر پیدا کیا ہے اللہ نے کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اللہ نے ہم کو اخل و شعور دی اور سب سے بڑی نعمت قرآن دی اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اس بات پر ہر روز شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی اس بات پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں جتنا آپ شکر ادا کریں گی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کے اندر ایمان کی مٹھاس پیدا کرتا جائے گا اور آپ کو سرات مستقیم پر چلنے کی سادہ طاق فرمائے گا اور آپ کے پاؤں کبھی نہیں ڈگمگائیں گے اور شیطان کبھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا نہیں دم نہیں کرنا چاہیے جی. پھر شیطان ایسے کرتا ہے پھر ایسے حاوی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ سے مدد مانگنے والا ہے شیطان اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا فصل نمبر چوبیس پہ اسباب سرہ پر ایک نظر ہے یعنی مرگی کے اسباب وجوہات پر یہ آپ خود پڑھیں کیونکہ ان کا بیماری کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہے اور اگر اس وقت آپ نے نہ پڑھا تو کل جب آپ پڑھیں گی یا دو چار دن کے بعد یا مہینے کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اس وقت جو آپ نے فریش پڑھا ہے اب آپ اگر اس کی ڈیٹیل میں پڑھ لیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کا علاج کیوں کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم اور دعا کا طریقہ بتایا تو وہ آپ سمجھ جائیں گی کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جناتی شیطانی فزیکل جو جو بھی ہیں ان سب کا علاج موجود ہے دنیا میں فصل نمبر پچیس طب نبی میں ارکنسا کا طریقہ علاج ارکنساح کس کو کہتے ہیں شیاٹیکا شیاٹیکا کا نام سنا آپ نے کا کس کو کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں لنگڑی کا درد ہندی میں کہتے ہیں رینگن بائی اور اردو میں کہتے ہیں لنگڑی کا درد انگلش میں کہتے ہیں کا اور ارکن نسا بھی اردو میں کہا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کی بیماری ہے نسا کا نام ہے نس ایک تو نس ہوتی ہے نا جس کو آپ سواد کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ جو ارکن نسا ہے بیسیکلی ریڑھ کے اندر سے ہمارے جو مسلس ہیں وہ پورے جسم کی طرف جاتے ہیں آساب پورے جسم کے آساب کہاں سے نکلتے ہیں ہماری سپائنل کارڈ سے ریڑھ سے اور جو ہمارے سر چہرے اور گردن ان تک جو اصاب آ رہے ہیں وہ سروائیکل سے آ رہے ہیں سروائیکل مین گردن کے پیچھے جو مورے ہیں ان سے اصاب نکلتے ہیں اور پھر آگے ہمارے پورے چہرے اور سر کی طرف ہم جو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں پلکے جھپکتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں منہ سے بولتے ہیں کھانا چباتے ہیں نگلتے ہیں اور جتنے ہمارے اعصاب کام کرتے ہیں بیسیکلی اس حرام مغز کے اس حصے سے نکلتے ہیں سروائیکل سے پھر اس سے نچلے جو احساب ہیں وہ ہمارے دل پھیپھڑے جگر اور پسلیوں اور ان سب اذاب تک جاتے ہیں پھر جو بیلٹ ایریا اس کو کہتے ہیں لمبر سپائن درمیان میں ڈورسر سپائن ہے اور اس سے نیچے لمبر سپائن ہے لمبر اسپائن وہ ہے جس سے آساب نکل کے ہماری یہ ایک تو لور ابڈومن اور دوسرا لیگس کی طرف جاتے ہیں اور پھر سب سے نیچے ہوتے ہیں کوکسک سپائن کوکسک مورے ہوتے ہیں جس پر ہم بیٹھتے ہیں جس ہڈی پر ہم بیٹھتے ہیں وہ تین مورے کیا ہیں وہ کوکسک کے ہیں اب جو لمبر اسپائن کے چار اور ایک کوکسک کا مورا یہ جو پانچ ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سپائن کو ایک خاص وقفے کے ساتھ ایک خاص انداز میں رکھیں ٹھیک اور یہ جو سارے مورے ان سے آساب نکل رہے ہیں اور پھر ایک رسی کی صورت میں ایک ٹانگ میں چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف کے آساب نکل کے رسی کی صورت میں دوسری ٹانگ میں چلے جاتے ہیں. وہ جو موٹی نرو ہے اس کو شیٹیکا بولتے ہیں شیٹک نرو اور یہ وہ نرو ہوتی ہے اگر آپ نے کبھی مرغی زبہ ہوئی ہوئی دیکھی اس کا گوشت تو اس میں ایک موٹی سی رگ ہوتی ہے اس کے ٹخنے سے موٹی سی رگ نظر آ رہی ہوتی ہے لیگ پیس سے ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے یعنی پوری مرغی اگر کٹی ہوئی پڑی ہے نا روسٹ کرنے کے لیے فرش کرے تو اگر آپ اس کی وہ رگ کھینچے تو اس کی ٹانگ سکڑ جاتی ہے چھوڑے تو ٹانگ لمبی ہو جاتی ہے یعنی کٹی ہوئی مرغی کی تو اس سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ شاٹک نرو ہے اور وہ خاصی موٹی رگ ہوتی ہے رسی کی طرح یعنی سب رگوں سے زیادہ موٹی رگ وہ ہے اب اگر تو ریڑھ کے موہرے کسی ایک موہرے میں دباؤ آ گیا یعنی وہ گیپ جو ہے وہ نیچرل نہیں رہا بلکہ دب گیا کوئی مورا کوئی ایک مورا بھی یعنی ان پانچوں میں سے اگر ایک مورا بھی دب جائے یا کسی خاص اینگل سے دبے تو کیا ہوگا اس حصے کی نرو میں کمپریشن شروع ہو جائے گا بلڈ سرکولیشن کم ہو جائے گی پیچھے سے بریشر آئے گا بلڈ کا مگر آگے نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ وہ دب چکا ہے چپک گیا نا مورا آپس میں پریس ہو گیا اس प्रेस ہونے کی وجہ سے اس جگہ میں خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور پھر وہ ٹانگ درد کرنا شروع کر دیتی ہے کچھ لوگوں کی دونوں ٹانگوں میں درد چلا جاتا ہے اگر پورا مورا دب چکا ہے یا سارے دب گئے ہیں اگر ایک مورا دبا ہے پارشلی دبا ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے ایک دبا ہے یا دو دبے ہیں تو سارے دب جائیں تو زیادہ دونوں طرف آئے گا کمپریشن اگر ایک سائڈ سے دبا ہے تو ایک ٹانگ میں آئے گا کچھ تھوڑا سا دبا ہے تو ہو سکتا ہے درد صرف کمر تک ہی ہو زیادہ دب گیا تو ہو سکتا ہے گھٹنے تک درد آ جائے بیک سائیڈ سے اور اگر پورا دب گیا تو میں بھی تک درد چلا جائے یہ درد ایسا ہے کہ آپ جتنی پین کلرز کھا لیں ختم نہیں ہوتا وقتی طور پہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا مگر ختم نہیں ہوتا کیونکہ جب تک وہ نرو کمپریشن دور نہ ہو ریڑھ کا اس وقت تک آپ کی تکلیف دور نہیں ہو سکتی اس کا علاج مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے فزیوتھراپی سے بھی کیا جاتا ہے لیکن بعض اوقات کچھ مورے اتنے سخت دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی فیزیوتھراپی کرائی جائے تو بعض اوقات اور زیادہ انجری ہو جاتی ہے اور کئی لوگ ٹانگوں سے بھی جاتے ہیں اس کا بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ارکن نساء کہا جاتا ہے اب سارا آپ کو سمجھ آ کہ ارکن نساء کی بیماری کیا اور یہ بیسیکلی جہاں پر آپ یہ بیلٹیریا کہہ سکتے ہیں زاربن جہاں پہ باندھتے ہیں نیفا جس جگہ پہ آتا ہے عام طور پر مطلب ہمارا تو اتنی سی جگہ پہ آتا ہے مگر اس کا ایریا اتنا ہے یعنی بیلٹ جتنا اچھا خاصا چار پانچ انچ جتنا اس کا علاقہ ہے اس علاقے سے درد شروع ہوتا ہے کبھی وہیں رہتا ہے کبھی ہپ جوائنٹ سے ہپ جوائنٹ کیا جو کولے کے درمیان کے حصے سے گوشت کا جو درمیان کا حصہ یعنی ہپس ہوتے ہیں نا ان کے سینٹر سے گزرتی ہوئی ٹانگ کی پچھلی طرف سے نیچے کی طرف رکھ جاتی ہے یہ ہے ارک النساء اگر اس میں تکلیف ہو جائے تو رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے سنن ابن ماجہ میں محمد بد سیرین نے انس بن مالک سے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ارک النساء کا علاج یہ ہے کہ جنگلی بکرے کی ران کو مہرا کیا جائے ان یعنی خوب گلایا جائے پھر اس کی یخنی تین حصوں میں کر دی جائے اور اس کے بعد تین دن تک یخنی کا استعمال خالی پیٹ کیا جائے نہار منہ کہتے ہیں کچھ کھائے پیئے بغیر اور پھر کہتے ہیں روزانہ نہار منہ ہی ہونا چاہیے جنگلی بکرا کون سا ہوتا ہے جو آزاد پھرتا ہے یعنی سیر کرنے کے لیے دور دور تک جاتا ہے گھر میں نہیں کھڑا رہتا ایسا بکرا جو خوب واک کرتا ہے چلتا پھرتا ہے چاہے پہاڑوں پہ چڑے یا میدانوں میں چلے دور دور تک چل کے پھر واپس آئے تو ایسے بکروں کی ٹانگیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں آساب بڑے مضبوط ہوتے ہیں اب یہاں پہ مسئلہ ہی اعصاب کا آ گیا ہے شیٹیکا میں یا ارک الساں میں تو بہتر ہے کہ اسی حصے کو مریض کی خوراک بنا دیا جائے تو پھر ران کو خوب اچھی طرح گلا کر اس کے تین حصے کیے جائیں یا تین حصے کر کے تین دن یخنی الگ سے بنائی جائے سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے یخنی بنانے کا ایسے وقت میں کہ پانی زیادہ مقدار میں ڈال کے رات کو اس کو چڑھا دیا جائے یا صبح کو چڑھایا جائے اور شام تک پکایا جائے لیکن اگر رات کو رکھیں گے صبح تک یخنی تیار ہوگی تو صبح خالی پیٹ تازہ تازہ یخنی جو ہے گرم مریض کو پلائیں اس میں صرف نمک ڈال کے بھی پکایا جا سکتا ہے اور نمک کے ساتھ بعض اوقات تھوڑی سی ہلدی کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہلدی بھی دردوں کا بہت اچھا علاج ہے اگر اس کو یخنی میں یا گرم دودھ میں ڈال کر پیا جائے بہت اچھی نیچرل اینٹی سیپٹک میڈیسن بھی ہے ہلدی زخموں کے اندر جہاں مہندی آپ نے پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تو لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کر کے دیکھا کہ اللہ تعالی نے ہلدی جو پیدا کی ہے اس کے اندر بھی زخموں کو بھرنے کی بہترین صلاحیت ہے چاہے وہ زخم کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوا ہو یا کسی اور وجہ سے ہو تو زخموں کے اوپر بھی ہلدی لگائی جا سکتی ہے اور اس کو دودھ میں ڈال کر پیا بھی جا سکتا ہے کسی بھی درد میں چاہے وہ آرترائٹس آسٹیکس یا سردی کا اثر کی وجہ سے یا زچک کی دردیں یا کیسی بھی درد ہو ان سب دردوں میں ہلدی بہترین علاج ہے دردوں کا وقتی طور پر فاقہ ضرور دیتی ہے ضروری نہیں کہ آپ کی آرترائٹس کو ٹھیک کر سکے اور آج کل کینسر کی میڈیسنز میں بھی ہلدی بہت کسرت سے یوز ہو رہی ہے ہلدی اور کالی مرچ ان دو کا استعمال بہت کثرت سے کیا جاتا ہے اور خاص طور پر جو طب میں علاج کیا جاتا ہے کینسر کا اس میں ایک کیپسول کالی مرچ کا ہوتا ہے اور ایک ہلدی کا ہم نے کھول کے دیکھا اس کو تو اندازہ ہوا کہ ان کیپسولز میں ہلدی بھری ہوتی ہے یا کالی مرچیں بھری ہوتی ہیں تو یہ اس کا ایک علاج ہے اللہ نے اپنی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں نیچرل طریقۂ علاج میں یہ بہترین چیز ہے ہمارے ہاں کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کو بطور علاج کے آپ خاص طور پر بھی لے سکتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں اسی چیز سے قیاس کرتے ہوئے پھر حکماں نے یا اتباء نے یہ دلیل لی یا یہ قیاس کیا کہ جسم کا جو حصہ کمزور ہو اس کو بکرے یا گائے میں سے وہی حصہ اگر کھلایا جائے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ اگر آپ کے جسم میں دردیں ہیں تو آپ ہڈیوں میں دردیں ہیں تو سوپ ہڈیوں کا ہی اچھا لگتا ہے گوشت کا سوپ اتنا اچھا نہیں لگتا ہڈی کا سوپ اچھا لگتا ہے اور جس گوشت کے پکنے میں ہڈی کا استعمال ہوگا وہ زیادہ لذیذ کھانا ہوگا جس کھانے میں سے ہڈی نکال لی جائے اس کی لذت وہ نہیں ہو سکتی کبھی بھی بون لیس کرا کے پکانا اور بون لیس کے کباب بنا بنا کے کھانا ہیلدی سٹائل نہیں ہے کیونکہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی ہڈی سے ہی تو آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اگر آسٹرو پروسیس ہے تو ہڈیوں کا رس پلائیں ہڈیوں کی یخنی پلائیں تو مریض کو افاقہ ہوگا وائٹام ڈی ڈیفیشنسی ہے تو اس میں بھی کیلشیم حاصل کرنے کے لیے ایک سورس دودھ کا ہے اور دوسرا ہڈیوں کی یخنی کا ہے اور تیسرا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ سورج کی شاؤ کا ہے دھوپ میں بیٹھنا تو یہاں پر کے علاج کا طریقہ بتایا گیا ہے اب آپ سب سے پہلا علاج تو ارکنساک کا یہ کریں گے اور اس کے بعد اس کا علاج بھی کریں گے اور پھر دم کا بھی سہارا لیں گے کیونکہ درد کا دم جب آپ پڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیٹک پین کے اوپر بھی اگر آپ ہاتھ رکھ کے درد کا دم کریں جس میں آپ آگے انشاءاللہ دم پڑھنے والے ہیں تو فوری طور پر وقتی طور پر افاقہ ضرور ہوتا ہے لیکن جو بیماری ہے وہ جب تک برقرار ہے مورا اگر دبا ہوا ہے جب تک وہ کھلے گا نہیں یا اپنی جگہ پہ واپس نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کے درد کو مکمل افاقہ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کے کلام پڑھنے سے وقتی درد جو ہے وہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے خشکی براس یعنی قبض کا علاج براث کس کو کہتے ہیں سٹول کو پکھانے کو آپ نے چڑیا اور پرندوں کے براز کا حکم پڑا ہوگا کہ اگر چڑیا کی بیٹ گر جائے تو کیا کرنا چاہیے ہاں؟ پرندوں کی براث کہتے ہیں پکھانے کو شٹ بھی بولتے ہیں اور اس کو یعنی سٹول جس کو بولا جاتا ہے خشکی مین کے اتنی ڈرائیس ہو جانا آنتوں میں کہ سٹول آسانی سے پاس آؤٹ نہ ہو سکے اب وہ خشکی کیوں ہوتی ہے اس کی وجوہات تو مختلف ہیں کچھ لوگوں کی خاندانی خشکی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں پانی پینے کا رجحان کم ہوتا ہے آج کل کے موسم میں جیسا آج کل کا ویدر ہے بارش نہیں ہوئی کافی دنوں سے سردی بھی ہے اور موسم بھی خشک ہے اور سردی کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیٹر کا بھی استعمال کرتے ہیں پانی کی مزید کمی ہو جاتی ہے جسم میں جب رتوبت کی کمی ہوتی ہے تو خشکی پیدا کرتا ہے اور دوسرا ایسی خوراک جس میں چکنائی بالکل ختم ہو جائے آئل فری کھانا کھانا شروع کر دیں تو تب بھی آنتوں میں کسی حد تک خشکی ہو جاتی ہے تیسری وجہ جب ہم لوگ بالکل واک نہیں کرتے اور بیٹھے رہتے ہیں یا کام ہی ایسا ہے آفس ورک ایسا ہے یا روٹین ورک ایسا ہے آپ کا پڑھنے کا کام ہے آپ یہاں پر بھی چھ گھنٹے پڑھتے ہیں دو تین گھنٹے آپ کو ہوم ورک کرنے اور سبق یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں اور باقی کچھ اور بھی آپ کا اگر ریسرچ ورک کا کام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دن کا زیادہ حصہ بیٹھنے میں گزر رہا ہے اب حرکت دودھیا اس کو بولتے ہیں یا جو ہماری آنتوں کی حرکات ہیں وہ سست پڑ جاتی ہیں حرکت کرنے سے چلنے سے جب جسم گرما جاتا ہے تو آنتیں ان کے اندر خون اچھی طرح سرکولیٹ بلڈ سرکولیشن خوب اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یعنی ان کے اندر آکسیجن پہنچ جاتی ہے بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے اب آنتیں اپنا پراپر ورک کرتی ہیں اور گندگی کو جسم سے باہر آسانی سے خارج کر دیتی ہیں بیٹھے رہنے کی وجہ سے جسم جمود کا شکار ہو جاتا ہے بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے ٹانگیں ٹھنڈی رہنا شروع ہو جاتی ہیں ایون کے سٹول بھی ہارڈ ہو جاتا ہے ڈرائیس ہو جاتی ہے آنتوں میں اور اس کی وجہ سے سٹول آسانی سے پاس آؤٹ نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں خشکی براز یعنی قبض قبض کئی قسموں کی ہوتی ہے قبض اس کو بھی کہتے ہیں کہ سٹول ڈیلی آتا ہے مگر سیٹسفیکٹری اسٹول نہیں ہوتا آپ مطمئن نہیں ہوتے اس سے بہت تھوڑا کم مقدار میں آتا ہے تو وہ قبض ہے حالانکہ ڈیلی آپ جا رہے ہیں قبض وہ بھی ہے کہ آپ ہو سکتے دن میں دو تین دفعہ بھی جائیں لیکن بہت ہی تھوڑا اسٹول پاس ہوتا ہے درد ہوتا ہے پیٹ میں دل چاہتا ہے کہ باتھ جائیں اور کھل کے حاجت ہو جائے مگر کھل کے حاجت نہیں ہوتی حالانکہ آپ دو تین دفعہ جا رہے ہیں باتھ تو وہ بھی قبض ہے صحیح اسٹول کیا ہے آئیڈل سچویشن کیا ہے کہ آپ روزانہ صبح سویرے باتھ روم جائیں اور سٹول کھل کے پاس کریں کہ پیٹ آپ کا بالکل کلین ہو جائے آپ کو کوئی حاجت نہ محسوس ہو کہ ہاں اب اندر کچھ باقی رہ گیا ہے ایسی کوئی فیلنگ نہ ہو تو یہ ہے نیچرل وے میں پیٹ کی صفائی کا طریقہ کھل کے حاجت ہونا لہذا کچھ قبض وہ بھی ہے ایک دن سٹول آتا ہے ایک دن نہیں آتا لیکن کچھ لوگوں کو نیچرلی جیسے پیریڈس کی ڈیوریشن کا فرق ہوتا ہے کچھ لوگوں को چالیس دن کے بعد پیریڈز آتے ہیں उनका फैमिली فیملی کا ایک है ہے اتنے دنوں کے بعد آتے ہیں کچھ کو اٹھائیس دن کے بعد کچھ کو بائیس دن کے بعد کچھ کو پینتیس دن کے بعد تو کچھ لوگوں کا اپنا سائیکل بھی فرق فرق ہوتا ہے تو اسی طرح اسٹول پاس کرنے کا بھی کچھ لوگوں کا سائیکل ڈفرنس ہو سکتا ہے ایک دن کے بعد بھی حاجت ہو سکتی ہے مگر بہرحال وہ نیچرل نہیں ہے نیچرل یہی ہے کہ جتنا آپ نے دن بھر کا کھایا وہ آپ بالکل صاف کریں پاس آؤٹ ہو جائے اور دوبارہ سے اپنے کھانے پینے کا آغاز شروع کریں یہ آئیڈیل سچویشن ہے لیکن اگر اس طرح سے نہیں آتا تو اٹ مینز کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ابھی آپ جوان ہیں ابھی سب تلاح کر لیں اور اگر ابھی یہ آپ کی بیماری آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہی بڑھاپے میں جا کے کبھی ٹھیک نہیں ہوتی فصل نمبر چھبیس میں ہے قبض کے علاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ترمزی نے اور ابن ماجہ نے اسما بنتے امیس کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز سے دست لاتی ہو دسمین یعنی جلاب جس کو ہم بولتے ہیں یا موشن تو انہوں نے کہا شبرم سے آپ نے فرمایا یہ گرم اور نقصان دہ ہے پھر اس کے بعد ہم دست لانے کے لیے ثنا کا استعمال کرتے ہیں انہی خاتون نے کہا تو آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز موت سے بچا سکتی تو وہ سنا ہوتی اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک خاتون شکایت لے کر آئی کہ یا رسول اللہ ہمیں سخت قبض رہتی ہے تو اس کا آپ کچھ علاج بتائیے آپ نے پہلے اس سے پوچھا کہ تم پہلے کون سا علاج کرتی رہی ہو تو اس نے کہا کہ ہم شبرم سے شبرم ایک ہرب ہے ہربل میڈیسن کہہ لیں آپ یا ایک ہرب ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو بڑا گرم اور نقصان دہ ہے یعنی اتنے زیادہ موشن آ جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آنتوں میں مزید خشکی ہو جاتی ہے جیسے کچھ لوگوں کو اگر کیسٹرائل پینے کا ایکسپیرینس ہو کچھ لوگوں نے پیا ہو تو وہ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ تو سٹول کھل کے آ جاتا ہے مگر اس کے بعد مزید قبض ہو جاتی ہے اور بہت سی ایلوپیتھک میڈیسنز ایسی ہیں جن سے فوری طور پر اسٹول تو لوز ہو کے آ جاتا ہے موشن بھی آ جاتے ہیں کئی کئی موشن آ جائیں گے لیکن پھر ایک ہفتے تک قبض رہے گی اور پھر جب تک وہ وہی دوا یوز نہیں کریں گے کب نہیں کھلے گی اور پھر وہ سال ہا سال ایسی دواؤں پہ رہتے ہیں نتیجتاً آنتے اندر سے بالکل ڈرائی ہو جاتی ہیں محتاج ہو جاتی ہیں پھر وہ بغیر سہارے کے خود سے سٹول پاس کر ہی نہیں سکتے اور اینڈ میں انیما کی ضرورت پیش آنے لگتی ہے تو یہ ایک بالکل ان نیچرل طریقہ کار ہے رسول اللہ نے جو سنا کا حکم دیا سنا کہتے ہیں سب سے بہترین سنا مکہ کی ہے جس کو سنا مکی بولتے ہیں اس کی شکل مہندی جیسی ہے مہندی سے ملتی جلتی ہے مہندی کے پتے جیسے ہوتے ہیں اس کے پتے بھی اس سے ملتے جلتے ہیں کلر میں تھوڑا سا لائٹ ہوتے ہیں مہندی کے پتے تھوڑے ڈارک ہوتے ہیں اس کے لائٹ گرین کلر کے پتے ہوتے ہیں اور ان کو سکھا لیا جاتا ہے اس کے اوپر اس طرح کے سیڈس بھی لگے ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کیکر کے اوپر لگتے ہیں کیکر کے خیر بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے بہت چھوٹے, چھوٹے کے مسلسل انسان کو بہت بڑی بڑی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں ان میں سب سے پہلے بابا سیر بادی بھی ہو سکتی ہے بابا سیر خونی بھی ہو سکتی ہے بلیڈنگ پائلز یا ڈرائی پائلز اس کے بعد فشر ہونے لگتا ہے ایک کٹ آ جاتا ہے ریکٹم میں یعنی سٹول اتنا ہارڈ ہوتا ہے اتنا خشک ہوتا ہے کہ وہ پاس کرتے ہوئے اندر کی سکن پھٹ جاتی ہے اندر کی میمبرینس جو ہیں اور جب وہ اس میں کٹ آ جاتا ہے تو نیکسٹ ڈے اسٹول پاس کرنا ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا انتہائی شدید تکلیف ہوتی ہے پھر اس سے تھوڑا تھوڑا بلڈ بھی آنے لگتا ہے اور وہ زخم ہیل کرنا انتہائی مشکل ہے اور مسلسل فشر رہنے سے پھر اگر تو اس کا بروقت علاج ہو جائے تو بہت اچھا ہے اگر وہ علاج نہ ہو پائے تو پھر آہستہ آہستہ بہت بڑی بڑی بیماریوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے یعنی ایون کے ریکٹم کا کینسر تک بھی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ فسچولہ ہو سکتا ہے فسچولہ ہوتا ہے وہیں سے ایک اندر کی جانب جا کے ایک پھوڑا بن جاتا ہے ریکٹم سے تھوڑا دور کسی بھی سائڈ پہ بن سکتا ہے ایک پس کی پاکٹ بن جاتی ہے انٹرنل باہر نہیں بنتی ہے. اندر کی طرح گوش میں بنتی ہے اور پھر وہ اس سے پس جب بھر جاتی ہے تو انتہائی شدید تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے اور جب وہ پس ریلیز ہو جاتی ہے بہ جاتی ہے تو تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے مریض کو بہت سے امراض جو ہیں اس کی ابتدا قبض سے ہوتی ہے اس لیے قبض کو امول امراض کہا گیا ہے قبض کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے نوزیا ہو سکتا ہے بھوک ماری جاتی ہے پھر بھوک اگر کم ہو جائے ختم ہو جائے تو خون کی کیلشیم کی ہر چیز کی ڈیفیشنسی ہونے لگتی ہے تو پھر ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے بیسیکلی قبض ہے تو قبض کا ٹریٹمنٹ پراپر طریقے سے ہونا چاہیے قبض کے بارے میں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اس کے لیے بہت آپ توجہ کے ساتھ اپنا خیال کریں جن لوگوں کو بھی اگر کبز کا پرابلم ہے اور وہ سب محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس وقت جو موسم ہے اس کی وجہ سے قبض میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی عام روٹین سے بھی زیادہ آج کل قبض ہو رہی ہے اور اس کی وجہ ہوا میں خشکی کا تناسب زیادہ ہے تو پھر ایسے وقت میں پانی کی مقدار تھوڑی سی زیادہ کرنی چاہیے پانی پینا چاہیے دیکھیں ہمارے جو لنگز انہیل کرتے ہیں نا جو ہوا تو ہوا میں بھی آبی بخارات ہوتے ہیں تو جب بہت عرصے تک بارش نہیں ہوتی خشکی ہو جاتی ہے تو وہ آبی بخارات جو ہمارے پھیپھڑے لیتے ہیں ہوا سے اس میں کمی آ جاتی ہے پھر ہماری سکن جو اس ہوا میں رہتی ہے آپ دیکھتے ہیں آج کل خشکی زیادہ ہوئی بھی ہے فیل ہوتی ہے آج کل خشکی کہ پچھلے دنوں میں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ آپ کچھ ایسی چیز سکن پہ لگائیں موسچرائزر کے طور پہ لیکن اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ہوا میں نمی کم ہو گئی ہے اور پھر اگر آپ پانی بھی کم پیئیں اور ہیٹر میں بھی بیٹھ جائیں تو پھر اور زیادہ خشکی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور آپ دیکھیں گے جو لوگ ہیٹر میں نہیں بیٹھتے ان کے اندر قبض کا ریشو کم ہوگا اور جو ہیٹروں میں اور ایسے جگہ پر جہاں آکسیجن کی کمی ہو یا ڈرائیس زیادہ ہو تو وہ لوگ قبض کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں روزانہ باتھ لینا بھی اس سے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے کیونکہ اس سے بلڈ سرکولیشن ہو جاتی ہے اور اسپیشلی جو لوگ بیٹھنے والے ہیں اگر وہ عام ایکسرسائز نہ کر سکیں تو کم از کم روزانہ نہائیں ضرور کیونکہ نہانے سے بھی ایک قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے ہمارا خون جو ہے پورے جسم میں دورہ کرتا ہے گردش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں بہت سے ایسے امراض جو ہیں وہ نہیں ہو پاتے اب آپ سنا مکی کا طریقہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس کو استعمال کا طریقہ کیا ہے اس کو بہت سے طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں دو طریقے بہت آسان ہیں ایک طریقہ ہے کاوے کے طور پر پینا یعنی سنا کے چند پتے ڈنڈی سمیت ڈنڈی کو اتارے نہیں ڈنڈی سمیت چند پتے آپ اس کو جیسے پانچ سات پتے بھی کہہ سکتے ہیں ایک پیالی پانی میں اس کو بوائل ذرا سا کر کے اور دم دے دیں اور پھر اس میں تھوڑا شہد اور تھوڑا سا گھی ڈال کے پیئں آلیو آئل بھی ہو سکتا ہے دیسی گھی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ پیالی میں ڈالیں گے ابلتے وقت نہیں ڈالیں گے شہد اور گھی کیونکہ آگے چل کے جب یہ رائٹر لکھتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ سنا کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کا مسنون طریقہ بتایا گیا سنوت یہ آپ اگلی حدیث میں دیکھیں سنا نبن ماجا میں دوسری حدیث ابراہیم بن ابی ابلا نے عبداللہ بن ام حرام سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن ام حرام جنہوں نے دونوں قبلوں والی نماز میں شرکت کی کہتے ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ ول وسلم کو فرماتے سنا کہ بس ثنا اور زیرہ استعمال کیا کرو انہوں نے ترجمہ زیرہ کیا ہے اگر آپ اوپر اس میں الفاظ دیکھیں تو بس ثنا و صنوت کے الفاظ ہیں اس لیے کہ ان دونوں میں سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سام کیا ہے تو آپ نے فرمایا موت حدیث کے الفاظ میں دیکھیں یقولو سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو علیکم کم بسنا یعنی تم پر ثنا اور سنوت لازم ہے ثنا اور سنوت استعمال کیا جانا چاہیے اب بہت بڑی بحسائی کو کوئی کہتا ہے سنوت زیرہ ہے اس لیے انہوں نے زیرہ اس کا ترجمہ کر دیا ہے حالانکہ زیرہ ہے نہیں کوئی کہتا ہے اس کا مطلب شہد ہے کوئی کہتا اس کا مطلب گھی ہے ہر ایک نے اس کی اپنی اپنی ٹرانسلیشن کی ہے لیکن ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب جو ملی ہے اس کی مثل وہ یہ کہ گھی اور شہد کو جب ملا دیا جاتا ہے تو اس کو سنوت کہا جاتا ہے اور اس کی مقدار ہم وزن ہی ہوتی ہے گھی اور شہد کی ایک تو اس کا کاوا بنا کر پیے جیسے دم دے کے پتوں کو اور پھر اس کو جب پیالی میں ڈالیں تو تھوڑا جیسے اگر ایک ٹی اسپون ہنی ہے تو ایک ٹی اسپون آپ اس میں دیسی گھی شامل کر لیں یا اولو آئل شامل کر لیں یہ ہے قبض کے لیے آپ رات کے وقت پیئیں یا صبح کے وقت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور دوسرا طریقہ کیا ہے آپ پتوں کو ڈنڈیوں سمیت گرائنڈ کر لیں پاؤڈر ماجون بنا لیں تو اس ماجون کو پھر آپ گرم پانی سے لے لیں تو یہ دو طریقے ہیں قبض سے نجات کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں فصل نمبر اٹھائیس میں جسم کی خارش اور جوں کا علاج نبوی صحیحین میں بروایت قطادہ یہ حدیث مروی ہے کہ انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمان بن عوف اور زبیر بن عوام کو خارش کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی خصوصی اجازت مراحمت فرمائی جو ریشمی کپڑا ہے اس سے مراد پیور سلک ہے اور پیور سلک چونکہ مردوں کو حرام ہے عام طور پر اس کی اجازت نہیں ہے لیکن ان کو خصوصی اجازت دی گئی حضرت عبد الرحمان بن عوف اور زبیر بن عوام کو کیونکہ ان کو بہت زیادہ خارش تھی اور ریشمی کپڑے کی یہ سلکی جو پیور سلک ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ جسم کو بہت ملائم رکھتا ہے جسم پر خارش نہیں ہونے دیتا اور اپنے اوپر جو کو رینگنے بھی نہیں دیتا جوں کے پاؤں بھی سلپ ہوتے ہیں اس پر جوں ٹھہر نہیں سکتی جوئیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے خارش ہوتی ہے خارش ہوتی ہے تو جو پڑ جاتی ہیں تو خارش اور جون ساتھ ساتھ چلتی ہیں کیونکہ خشکی کی وجہ سے خارش ہوتی ہے اور اگر زیادہ دیر تک خشکی رہے تو اس کی وجہ سے جوئیں پڑ جاتی ہیں تو دوسری حدیث میں عبد الرحمان بن اوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما اصحاب رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں پڑنے کی شکایت ایک جنگ کے موقع پر فرمائی تو آپ نے ان دونوں کو اجازت دے دی کہ ریشمی قمیض استعمال کریں اور وہ راوی کہتے ہیں کہ ان کو میں نے ان کے جسم پر دیکھا بھی یعنی انہوں نے پہن رکھا تھا اب یہاں پر کچھ باتیں انہوں نے فکر ہی لکھی ہیں کہ ریشمی کپڑے کی کیا وجہ تھی کیوں آپ کو اجازت ملی اور طبی بھی فوائد اس کے لکھے ہیں سلک کے جو عورتوں کے لیے تو حلال ہے مگر مردوں کے لیے حرام ہے مگر اس کا بستر دونوں کے لیے ہی مناسب نہیں کیونکہ اب اگر ایک شخص بستر پہ لیٹے مثلا میاں بیوی ہیں تو اگر عورت لیٹے گی تو مرد بھی لیٹے گا اب چونکہ مرد کے لیے اجازت نہیں تو بہتر ہے کہ پھر بستر ایسا سلکی نہیں ہونا چاہیے جو ناپسندیدہ ہو مردوں کے لیے تو پھر ایسے بستروں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے اب ریشم اور ریشم کے بارے میں علمی تحقیق فصل نمبر اٹھائیس میں ہے یہ آپ خود پڑھ کے آئیے انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ ریشم جو ہے وہ کتان سے زیادہ گرم اور روئی سے زیادہ ٹھنڈا ہے کب گرمیوں میں یہ ٹھنڈا لگتا ہے اور سردیوں میں گرم اپوزٹ کرتا ہے جیسے سوتی کپڑا ہوتا ہے تو گرمیوں میں یہ ٹھنڈا لگتا ہے اور سردیوں میں گرم لگتا ہے آپ زیادہ موٹا بھی پہن لیتے ہیں سوتی کپڑا تو اچھا لگتا ہے جسم یعنی سوتی کپڑا ایسا ٹراپیکل ڈریس ہے جو آپ سردی گرمی دونوں میں پہن سکتے ہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اسی طرح سلک بھی دونوں نیچرل چیزیں کاٹن اور کاٹن سے آپ کے لانگ وغیرہ اور کاٹن کے کپڑے بنتے ہیں اور اسی طرح سلک سے بھی باریک سلک یا موٹا سلک جو تیار کیا جاتا ہے جو پیور ریشم ہوتا ہے وہ آپ کی ایک انگوٹھی میں سے پوری شرٹ یا پورا دوپٹہ آرام سے گزر جاتا ہے وہ اتنا باریک ہوتا ہے تو ریشم کے کپڑے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی مجبوری کے تحت دی ہے اور یہاں پر کچھ سوال ہیں کہ ہایو سائمس وانستن میں نے ایک میڈیسن بتائی تھی بہت زیادہ ہائپر لوگوں کے لیے یا جو لوگ مذہب کی طرف جن کا رجحان نہیں اسلام سے بہت دور ہیں نماز پڑھنے کی طرف نہیں آتے گالی گلوچ کرتے ہیں اور جیسے بچے ہیں کپڑے اتار اتار کے پھینک دیتے ہیں کپڑے نہیں پہننا چاہتے نیکڈ ہو جاتے ہیں یا مطلب اس قسم کے لوگوں کے لیے ہایوسائمس ایک اچھی دوا ہے تو کہتے ہیں اس کا طریقہ استعمال بتا دیں اگر جوان لوگ ہیں تو ان کو ون ایم کی بجائے سی ایم کی اگر ایک ڈوز دے دی جائے تو وہ کافی عرصے کے لیے مہینے تک کے لیے بہت کارامد رہتی ہے لیکن اگر تھوڑی چھوٹی عمر کے بچے ہیں جیسے پانچ سات دس بارہ سال کے تو ان کو ون ایم کی ایک خوراک ہفتہ یا دس دن کے بعد ایک دینی چاہیے اور دو ہی کترے اگر تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا اس دوائی میں الکوہول بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے الکوہل نائنٹی پرسینٹ جی ہاں الکوہل اس وقت ہوتی ہے جب یہ تیار کی جاتی ہے لیکن تیاری سے پہلے تو الکوہل ہوتی ہے لیکن جب اس کے اندر کچھ ہر یا میٹل یا کوئی بھی چیز رکھ کے جب دوائی تیار کی جاتی ہے تو جس طرح سر کا بننے سے پہلے الکوہل ہی ہوتا ہے مگر ایک خاص پروسیجر کے بعد وہ سرکے میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کا نشہ ختم ہو جاتا ہے ایز اٹ از جب ہومیوپیتھک میڈیسن کسی بھی ہرب یا میٹل کے ساتھ اس کو ایک خاص وقت تک کے لیے پرزرو کر کے رکھا جاتا ہے تو جس طرح الکوہل سے سرکہ تیار ہو جاتا ہے اسی طرح الکوہل سے ہومیوپیتھک میڈیسن تیار ہو جاتی ہے الکوہل کے اندر نشا پیدا کرنے کی صلاحیت ہے مگر سرکے کے اندر نشے کی صلاحیت نہیں ہے وہ نشہ پیدا نہیں کرتا اسی طرح ہومیوپیتھک میڈیسن بھی نشہ پیدا نہیں کرتی چاہے آپ ایک مریض کو پوری بوتل ہی پلا دیں تو اس کو نشہ نہیں ہوگا اصل چیز کیا حرام ہے نشہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اگر تیاری میں الکوہل تھا اور کیمیکل چینجز کے بعد وہ ایک دوائی بن گئی ہے تو اب اس کو یہی بلیم لگا کے رکھا جائے کہ چونکہ تیاری کے وقت الکوہل تھا اس لیے ہم نہیں پیئے گے پھر سرکا بھی استعمال نہ کریں کیونکہ سرکے کی تیاری میں سرکا پہلے الکوہل ہی ہوتا ہے اور پھر وہ کیمیکل پروسیسنگ کے بعد ایک زیادہ لمٹ تک رکھنے کی وجہ سے سرکہ اپنی حیت تبدیل کر لیتا ہے کیمسٹری چینج کر لیتا ہے تو سرکہ ہو جاتا ہے وہ اب مفید چیز بن گیا ہے اسی طرح جیسے ہومیوپیتھک میڈیسن ایک مفید چیز بن جاتی ہے اصل چیز نشہ حرام ہے نہ کہ اب اس کے اندر اگر کیمیکل چینجز آ اور وہ ایک فائدے مند چیز بن جائے تو ہم پھر اسی پر ہی ڈٹے رہے ہیں کہ چونکہ تیاری کے وقت یہ الکوہل تھا لہٰذا ہمیں شک پڑ گیا ہے اور ہم یہ استعمال نہیں کریں گے اگر ہومیوپیتھک میڈیسن میں اثر نہ ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ چونکہ الکوہل سے تیار کی گئی ہے اس لیے اثر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شراب میں کبھی شفا نہیں ہو سکتی فرمایا تھا نا اور اللہ کرے کہ نہ ہو شفا یہ بھی بد بھی کی تو اگر ایسی بات ہوتی تو ہر وہ لا علاج مریض جن کا علاج ڈاکٹرس کے پاس نہیں ہوتا وہ ہومیوپیتھی سے کبھی شفا نہ پا سکتے لا لاج مریضوں کا علاج ہومیوپیتھی ہے جن کو ہر جگہ سے ناکامی ہوتی ہے اور مایوس ہو جاتے ہیں مایوس لوگوں کا علاج ہومیوپیتھی کے اندر موجود ہے اور اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو پھر جب آپ ہومیوپیتھی میڈیسن لیتے تو آپ کو نشا بھی ہوتا چونکہ نشہ نہیں ہے اس لیے حلال اور اس کا فتویٰ ہم نے سہولت سے لیا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك علیک السلام عليكم ورحمه الله وبركاته